الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف محمد وعلى اشرف حمد اللہ عالمینسلات وسلم علی شب الم السلی حمدین اجمعیندین الداد ان شاء اللہ آج کے درس میں آج بھی ان اللہ عقیدے کے درس ہی ہوگا اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دروس دیا جا رہا ہے اب یہ دوسرا درس ہے اللہ کے رسول وسلم کے متعلق پچھلے درس میں اللہ کے رسول سلم کی مختصر سیرت ذکر کی گئی اور اللہ کے رسول سلم کے کچھ متعلق اہم باتیں ذکر کی گئی اللہ کے رسول کی ولادت اللہ کے رسول وسلم کی زندگی کس طرح گزری اور اللہ کے رسول وسلم کے زوال متحرات اللہ کے رسول کے اولاد اللہ کے رسول کے رشتے دار اور بہت سارے مسائل اللہ کے رسول کے صفات اوساف کیا پسند کیا پسند نہیں اور اس کے بعد آخری میں کے رسول کے وفات کے متعلق بات ہوئی تھی اور بتایا گیا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے رسول کے متعلق رہے گا لیکن آج کے درس پچھلے درس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کے درس میں ان اللہ کے رسول صاحب وسلم کی دعوت اور اللہ کے رسول صاحب وسلم کی نبوت کے متعلق بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی کیسے بنے اور کیا اللہ کے رسول صاحب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اور نبی بنے تو اس میں ان کو تعید کے طور پر اللہ نے ان کو کیا دی ہے اور کس طرح وہی ان کے پاس آتے تھے اور اس کے بعد اللہ اسپاط اللہ کے رسول پر کون لوگ ایمان لائے اور کس طرح اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی دعوت کے مراحل بھی ذکر کریں گے تو آج اللہ کے رسول صاحب وسلم کی نبوت اور دعوت کے متعلق بات ہوگی اس میں جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بلکہ اللہ کے رسول اللہ سماط اعلیٰ کے آخری اور آخری رسول اور نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ کے اللہ کے رسول لیکن اللہ کے رسول ہے وہ خاتم اور تمام نبی کے سلسلے اختتام کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ نبی یا بعدی کہ میرے کباد کوئی نبی نہیں ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول کے لقب خاتم النبی ہے <تصف> خاطم النبی دونوں صحیح ہے تو تمام انبیاء کے سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہوتا ہے لیکن یہاں جو سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے کب رسول بنے یہ تو اکثر لوگ جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی نہیں بنے پیدائش کے ساتھ ولادت کے بعد فوراً اللہ کے رسول نبی نہیں بنے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس کے عمر کے تک پہنچے اللہ کے رسول کے عمر چالیس ہو گئے اسی سال میں عربی کے حساب سے اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے اور لیکن کیا اس سے پہلے کچھ نشانات تھیں کیا اللہ کے کی رسول جانتے تھے کہ ہم رسول اور نبی بنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے تھے کہ ہم رسول یا نبی بنیں گے اگرچہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہیں گے کہیں بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائی کہ میں نبی بننے والا ہوں یا رسول اللہ کے رسول خود نہیں جانتے تھے کیا دلیل ہے یہ ان ابھی آگے ذکر کریں گے تو اللہ کے رسول جب چالیس کی عمر ہو گے تو اللہ کے رسول رسول اور نبی بنے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ نشانات رکھی تھی اور اس سے پہلے جو امبیات آئے تھے کچھ لوگ ذکر کیے اور اللہ کے رسول کی طرف اشارات کیے تقریبا پچھلے امبیا کچھ انبیا سارے انبیاء نہیں لیکن کچھ انبیاء یہ اشارہ اپنے قوم سے یہ بتا چکے ہیں کہ ایک نبی آخر الزمان زمان میں آئیں گے اور کہ کچھ اوصاف ذکر کیا گیا تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول سرم کی بھی اشارت کی گئی ہے اللہ کے رسول کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے اسی لیے یہود مدینے میں جو یہودی لوگ تھے وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب آخر الزمان زمان آئے گا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور یہ ونسار یعنی اس خزرج کو بار بار سناتے تھے کہ وہ نبی کے وقت آ جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگ مومن بن کر تم لوگوں پر تم لوگوں پر حملہ کریں گے تم لوگ کو ختم کریں گے تو وہ لوگ اپنے کتابوں کے ذریعے سے یہ معلومات ان کو حاصل ہوئی اسی طرح انجیل میں بھی یہ چیز کا ذکر اللہ سات اعلیٰ کی ذکر کی اللہ پرمات کیا دلیل اللہ تبیون الرسول النبی المی اللہ جدون مکتوب تورات والانجیل اللہ اس خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے اوصاف اور اللہ کے رسول کی متعلق تورات اور انجیل میں اللہ کے ذکر باتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گئے کہ آپ نبی آپ رسول آپ کس چیز کے ہو تو اللہ کے رسول نے خود ہی فرمائی کہ میں حضرت ابراہیم کے دعا کے نتیجہ ہوں یعنی حضرت ابراہیم جب دعا کی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتیں اور میں حضرت عیسی کی بشارت ہوں یعنی حضرت عیسیٰ خوشخبری پہلے دے چکے ہیں کہ میں آنے والا ہوں اور یہ آیت ہے جیسا کہ صف میں ہے وَمُبَشِّرًا برسولٍ مِن بَعْدِ اسمهُ احمد تو اللہ کے کی رسول کے لیے کچھ نشانات ہی. لیکن اللہ کے رسول خود ہی نہیں جانتے تھے کہ ہم ہی رسول بنیں گے یعنی جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو کو احساس تھا کہ میں رسول بنوں گا اور لوگوں سے نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ اوپر حملہ نہ کرے یا یہ نہ کرے وہ نہ کرے یہ ایک بھی اس میں دلیل نہیں ہے جیسا کہ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد ذکر کریں گے اللہ کے رسول کے وہی اللہ کی رسول کے رسول کی نبوت کس طرح شروع شروع ہوئی ہے اللہ کے رسول کل پچھلے درس میں اللہ کے رسول کے شروعات کے زیرت ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول کے پیدائش اس کے بعد کتنا عمر میں شادی کی کتنا عمر میں کیا اعمال کی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ کے رسول چالیسویں میں نبی بنے لیکن نبی بننے سے تقریباً چند سال پہلے کچھ بار نے لکھی کہ پینتیس کے عمر پہ یعنی پینتیس پانچ سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ باتیں آنے لگی ڈبوت کی نہیں لیکن الگ ہونے خلوت کرنے کے اللہ کے رسول کے شوق پیدا ہونے لگے اللہ کے رسول بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول مکہ مدین مکہ والوں کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ آنا جانا پھرنا اٹھنا اللہ کے رسول کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول جب پینتیس کے بعد اللہ کے رسول کو پینتیس سال کے ہو گئے تو ان کے دل میں ایک, ایک بات آنے لگی کیا ہے دو بات ایک بات یہ ایک خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو رو یا اچھے خواب اللہ کے رسول دیکھتے تھے یعنی کوئی ایسی برا خواب نہیں اچھے اچھے خواب اللہ کے رسول دیکھتے تھے جس سے اس کے دل منشرح ہوتا تھا اور خوش ہوتے تھے یہ نہیں بلکہ وہی خواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے دوسرے دن یا کچھ دن بعد وہی خواب کی تعویر یا سامنے پڑ جاتا تھا اللہ کے رسول کچھ دیکھتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ سامنے پڑ جاتا تھا تو اللہ کے رسول کچھ دل میں احساس کرنے لگے کہ میرے اندر ایک خاصیت ہے اللہ سبحان تعالیٰ میرے اندر کچھ رکھی کہ میں خواب دیکھتا ہوں اور اچھے خواب اور وہ جا کے پڑ جاتا ہے اور حدیث ابھی پیش کریں گے کیا دلیل ہے اس کا اور نے نشانی اللہ کے رسول وسلم خلوت پسند کرنے لگے خلوت یعنی اللہ کے رسول مکہ والوں کو چھوڑ کر تنہائی اللہ کے رسول وسلم کو پسند ہوئی اور یہ کب ہوئی اللہ کے رسول وسلم غار حراء پہ جا کر وہیں دعا کرتے تھے بیٹھتے تھے تنہائی میں بیٹھتے تھے اللہ کے رسول دیکھتے تھے کہ مکہ والے شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بور برے امال کرتے ہیں تو اللہ کے رسول لوگ سے نفرت کرنے لگے کہ یہ سے ہم کو بچنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ غار خیرا جو اس وقت مکے کے دائرے کے باہر ہے حرم کے دائرے میں ہے لیکن مکے کے شہر کے باہر حصہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اور وہیں بیٹھتے تھے چند دن بیٹھتے تھے کئی دن بیٹھتے تھے ہفتہ بیٹھتے تھے بس کی کچھ علماء نے بتایا کہ ایک مہینہ تک بیٹھتے تھے پھر جب ان کا کھانا پینا اور توشہ سب ختم ہوتا تھا پھر واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے پھر اس کے بعد سامان لے کر پھر چلے جاتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیسے سال گزارے اس کے بعد حضرت جبریل آیا اور ان کو نبی اور رسول بنائے یہ کیا دلیل ہے یہ حدیث حضرت عائشہ کے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت تو پیدا نہیں تھی ان کے پاس اولادت ہی نہیں ہوئی یا چھوٹی تھی تو کہاں سے روعیت کی علما کہتی حضرت عائشہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں اللہ کے رسول کو بتائے ہوں گے یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی سے بات سنی ہوں گی تو یہ جائز ہے صحابی یہ روایت میں حدیث کے الحدیث میں کہ راوی صحاب اگر وہ جیسا کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دارک یعنی حدیث پیش کرتا ہے اور راوی جس سے سنا ثابت کرتا تو کوئی حرج نہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشہ فرماتی ہے اولمودی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رویہ صحت اللہ کے رسول واحی کے سلسلے سب سے شروعات ان کی جو ساتھ ہوئی ہے وہ اچھے خواب رات میں دیکھتے تھے سونے کے وقت اللہ کے رسول دیکھتے تھے فَكَانَ لَا يَرَى إِلَّا مِثْلَ فَلَقِ الصُبح. جب بھی اللہ کے رسول خواب دیکھتے تھے تو پھر وہ ضرور صبح کے روشنی اور اجالے کی طرح یعنی سامنے پڑ جاتا تھا تو اس کے بعد تمحبی بہلی الخلا اس کے بعد اللہ کے رسول خلاوت ان کو پسند آ گئی خلوت الگ ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ, اللہ کے رسول غار میں یہ کیا ہے وہاں خلوت کرتے تھے فيه ذوات العدد اللہ کے رسول کچھ راتے آداد تعداد یعنی اس کو گن سکتے ہیں دس دن چار دن پانچ دن ایک ہفتہ ایک مہینہ اللہ کے رسول وہی عبادت کرتے تہن سے یعنی تعبط کرتے تھے اللہ کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں تھی لیکن اللہ کے جا کرتے عبادت کرتے اللہ کے جات کرتے تھے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل زعائل اہل اپنے گھر واپس آنے سے پہلے وہ تجورید پھر اپنے زاد لیتے تھے کچھ لیتے تھے سامان جو ختم ہوتا کھانے پینے کے پھر لے کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہیں جاتے اور اس طرح اللہ رسول کے رسول کا سلسلہ چلتا رہا فار یہاں تک کہ حق آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کو نبوت اور وحی نازل, پر نازل ہوا اور وہ غار خیر پہ تھے یہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول اس طرح عبادت کرتے تھے تو ایک رات میں حضرت جبریل آئے اور یہ کون سی رات تھی یہ رمضان کی رات تھی سن 610 عیسوی اس وقت ہجری تاریخ تو نہیں ہجرت ابھی نہیں ہوئی تو علماء یہاں عیسوی یعنی اللہ کے رسول رمضان کے مہینہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی نازل ہوا اور یہ کس رات قدر تو اس میں حضرت آئے قرآن لے کر آئے اور اللہ فرماتے انسل نہ ہوتے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کی کب شب قدر میں اور شب قدر کب رمضان میں بہت سے علماء صحیح کچھ پہلے کہتے تھے کہ شب قدر رمضان کے یعنی کسی اور مہینے میں آ سکتا ہے لیکن وہ ضعیب بات ہے اور لیکن سب قدر آخری عشرے میں زیادہ ہے اکثر نے یہ ذکر کیا کہ یہ شب قدر اللہ کے رسول پر نازی ہو تو یہ آخری عشرے میں لیکن بہت سے مفسرین نے بتایا نہیں سترہ رمضان کے دن تھا وہ اور اس میں شب قدر اس سال پڑا تھا بہرحال یہ کب تھا تعینی تاریخ یہ کہیں دلیل نہیں ہے لیکن شب قدر وہ سرات شب قدر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو اچانک حضرت جبریل علیہ سلاد وسلام نازل ہوئے اور ان سے کیا کہیں کس طرح نبیوں کو بنائے اللہ کے رسول کو بھی احساس نہیں ہو کہ ہم نبی بنے نہیں بتایا کہ آپ نبی بن گئے اللہ کے رسول پر نازل ہوئے حضرت عائشہ خود ہی اس نے فرماتے ہیں اہل ملک ملک فرشتہ آئے حضرت جبریل آئے فقال اور اپنے اصلی شکل پہ آئے حضرت جبریل حضرت جبریل کی اصلی شکل اگر وہ کسی انسان کے شکل میں ہوتے تو اللہ کا رسول نہ ڈرتے یا خوف کم ہوتا لیکن اپنے شکل پہ آئے جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ حضرت جبیلی کے پاس چھ سو پر تھے اور ایسی شکل سے اللہ کے رسول ڈر گئے تو وہ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول سے اکڑا فقال اکرا اللہ کا رسول جواب دیتے فقال ما انا بقارے میں پڑھنے والے نہیں مجھے پڑھنا پڑھنے کی استطاعت ہی نہیں میں کیا پڑھوں تو اللہ کے رسول فقط بلغ کہ, کہ مجھے اپنے سینے سے یعنی اس کو لے لی اور دقتیا نہیں مجھ کو ڈھکنا یعنی اپنے بازو میں لے لیا اور اللہ کے رسول اسی میں چھپ گئے یعنی اتنے زور سے لیے یہاں تک کہ اللہ رسول کے رسول کی پوری جہد اور پوری جد جہد یعنی پوری طاقت اللہ کے رسول کے ختم ہو چکی جب زور سے ان کو لیے اس کے بعد اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے تم پھر مجھے چھوڑا پھر کہا اکرام تو میں نے کہا میں مقاب پڑھنے والے نہیں ہوں یعنی پڑھ نہیں سکتا ہوں پھر اس طرح کی تین بار اس طرح کی ہے جب آخ تیسرے بار کہا ماں بقار تو خود کہا اقرب بسم رب الد خلق خلق السان الق اقرا ربک الکرم اللہ عالم قلم الم انسان پانچ آیتیں نازل ہوئی اور یہ ای آیت جو نازل ہوئی یہاں نے اللہ نے حکم دی کہ تم عبادت کر یا تم نماز پڑھ یا تم اذکات ادا کرو قراعت علم کے اہمیت ذکر کی کیونکہ بتایا گیا کئی بار علم کے ذریعے سے انسان مومن بنتا ہے اور جہالت کی وجہ سے انسان اسلام سے بھی خارج بھی ہو سکتا ہے اور یہ توحید کے اہم مسئلے میں شروع میں ذکر کیا گیا کہ شرک اصل اس کے جو جڑ ہے جہالت اور ایمان کے اصل جو جڑ ہے وہ علم دین ہے علمی دین سے واقف ہونے سے انسان واحد اور مومن اور جنتی اور جنت کے اعلی مقام حاصل کرتا ہے تو اس لیے یہ علم کہا اخرا پڑھو بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللہ خلق جس نے پیدا کی ہے خلق الانسان من علق انسان کو علق سے یعنی خون سے پیدا کی ہے و ربک الکرم پڑھو تمہارا رب اکرم ہے یعنی صفت ہے اکرم ہے اللہ علم بالقلم جو انسانوں کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے اللہ انسان انسان کو وہی چیز سکھائی جو انسان کو پتہ نہیں تھا تو جو بھی چیز ہم لوگ جانتے ہیں حتیٰ کہ کھانے کے طریقے یہ اللہ نے ہم ان لوگوں کو سکھائی تو اسی لیے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی آیات اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے فوراً اسی راستے اور اللہ کے رسول کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ کے رسول پریشان حال تھا اللہ کے رسول آئے اور وہ زم ملونی زم کئی بار کہا تو اس کے بعد جب حضرت خدیجہ ان کو دھک دی اور وہ اللہ کے رسول کش ان کو خوف, ان خوف ختم ہوئے حضرت جبریل حضرت خدیجہ ورقم نوفل کے پاس سلی گئے اور ان سے یہ معاملہ بتائی ورقم نوفل معمر آدمی تھے حضرت خدیجہ کے چچے زاد بھائی تھے معمر آدمی تھے ان کے پاس علم تھا کیونکہ وہ انجیل تورات پڑھتے تھے تو اس لیے وہ جانتی تھی کہ ایک نبی آنے والا تو یہ جب یہ سنے تو وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور حضرت خدیجہ پہلے اس کو اطمینان دینے کے لیے کہنے لگی اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے آپ کے اندر بہت اچھائی ہے آپ کے اندر بہت سارے اچھی اچھی سی بات ہے آپ مسکینوں کو کھلاتے ہو غریبوں کو آپ مدد کرتے ہو معدوم محروم لوگوں کو آپ سہارا بنتے ہو اللہ اب کے ساتھ اس طرح کبھی نہیں کریں گے حضرت ورقم رقم نوفل آئے اور اس سے لمبی بات کی بتائے کہ کاش کریے یہ ناموس یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت مساف پر نازل ہوتا تھا تو حضرت جبری حضرت ورا ورا نفلی کہنے لگے کاش میں اس وقت میں تندرست ہوتا موجود ہوتا جس وقت مکے والے آپ کو نکالیں گے مکے سے تو اللہ کے رسول یہ تعجب کیے کیا, کیا مکے والے ہمیں نکالیں گے یعنی ابھی تک تو ساد امین ابھی تک ہمیں تعریف کرتے ہیں میری بات کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں اتنا مانتے ہیں تو اللہ کے رسول وہ حضرت نے بتایا کہ جو بھی نبی آئے کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول ابھی ان کو معلوم ہوا کہیں نبوت نازل ہوئی لیکن ابھی ان کو یقین آیا کہ میں نبی بن گیا اگر اللہ کے رسول کو پہلے معلوم ہوتا کہ ہم نبی بنیں گے تو اتنا گھبراہٹ بھی نہیں ہوتے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نبی بن گئے لیکن ابھی ان کو دعوت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے یہ بات اتنے نہیں بتائی حضرت ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے اور اکثر لوگ نہیں جانتے تھے اس کے بعد اللہ عن ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب سکون ملا پھر اللہ کے رسول شوق میں آئے پھر اللہ کے رسول انتظار کرنے لگے کہ دوبارہ جبریل کب آئے ان کو شوق ہو گئے کہ ہاں نبی یہ جبریل ہیں یا اچھے ہے اللہ کے طرف سے آئے ہیں میں نبی بن گیا ہوں اس میں دلنے کی کیا بات ہے تو اللہ کے رسول بار بار غار ہیرا پہ جاتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی مقدر ہے کہ اللہ کے رسول پر دوبارہ وہی جلدی نازل نہیں ہو یہاں تک کہ اللہ کے رسول پریشان ہوئے بلکہ کچھ بات میں آتا کہ اللہ کے رسول پر اتنا پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول سوتے نہیں لاہ ہم یعنی پہاڑ سے نیچے اتر جائے یعنی اپنے آپ کو پھینک دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالیس تقریبا کچھ علما ذکر کرتے کہ چالیس دن تک یہ وحی نہیں آئے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سیر کر رہے تھے تو اچانک حضرت جبریل کی آواز اوپر سے سنے اور اللہ کے رسول آپرماتے کہ میں نے جبریل کو دیکھا بیٹھے تھے آسمان اور زمین کے درمیان اس کی وجہ سے آسمان کی حصہ بھی غائب ہو گیا نہیں یعنی کچھ بھی نہیں دکھ رہا پیچھے وہی حضرت جبریل آئے جو پہلی بار مجھے پاس آئے تو پہلی بار اور دوسری بار حضرت جبریل اللہ کے رسول کے پاس اصلی شکل پہ آئے تو یہ اللہ کے رسول اسلم پھر گر گئے پھر اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے گھر آئے پھر یہ آیت نازل ہوئی یا مدثر جس پر یعنی یہ چادر بڑھایا گیا, گیا ہے جس کو کمبل بڑھایا گیا ہے کمف اندھو اور نے نزارت کو عذاب سے گروائیے اپنے رب کے لیے تکبیر کرویا بک فقہ اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو ایک معنی یہ کہ صحیح کپڑے کو پاک کرنا ہے تہارت کیونکہ نماز بغیر تہارت کے نہیں ہوتی ہے یا تو یہاں سے مراد کی شیر سے اپنے آپ کو پاک کرو وہ رج ذہ اور رج یعنی ناپاکی کو چھوڑ دے یہ بھی یہ مراد یا تو حقیقت رجح ہے گندگی یا تو یہاں سے مراد اسلام ہے ولی ربی کا پس اپنے رب کے لیے صبر کریے یعنی یہ دعوت کے کام آسان نہیں ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی اور پوری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سب سے پہلے آیات نازل سور اقرا کے ہیں العلق پانچ آیات اور سب سے پہلے مکمل صورت نازل سور مدثری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عنایت نازل ہوئی یہ صورت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول کے بعد اب رسول اور نبی بن گئے اب ان کو پیغام کرنا ہے دعوت کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعوت کی ہے یہ ابھی ذکر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنے اس سے پہلے خواب اللہ کے رسول دیکھتے تھے پھر اللہ کے رسول خلوت پسند کی پھر حضرت جبرائیل اپنے حقیقی شکل میں ائے اور اللہ کے رسول صلی پر وحی ہمیشہ نازل ہوتا تھا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا لیکن ایک شکل میں نہیں کئی شکل میں ایک شکل یہ ہے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اور باقی اشکال اور ہے جو انشاءاللہ ابھی تھوڑے دیر میں ذکر کریں گے اس کے بعد اللہ کے رسول جیسا کہ بتا کہ نبی بن گئے اب اللہ کے رسول آگے بڑھیں گے اب دعوت کرنا ہے یہ آسان کام نہیں ایک بہت ہی بھاری اور مشکل کام ہے بہت ہی بھاری کام آج کل اگر کسی آدمی سے کہہ دو کہ آپ جا کے اپنے اپنے بھائی سے اپنے ابو سے کہہ دو کہ چلو نماز پڑھو یہ غلط کام جو کر رہے اس کو چھوڑ دو تو انسان کہتا ہے یار مجھے ڈر ہے ہمت انسان دس دن پندرہ دن لگتا ہے سوچنے میں کہ کیسے اس سے کہوں موقع ملے تمہیں کہوں یہ انسان جب ایک آدمی کو اگر نصیہ دے تو ہم لوگ سوچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ایک دو آدمی کو نہیں پوری امت پورے مکے والوں کو غلطی سے اور یہ ناپاکی سے نکال کر حق تک پہنچانا آپ سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیے مشکل کام تھا کیونکہ اب ان کو معلوم ہوگا کہ مکہ والے جھک گے اور وہ لوگ خوشی سے نئی یعنی میری بات سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ لوگ شرک اور کس طرح اپنے معبودات کو مانتے ہیں کس طرح وہ لوگ اس کو اس کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں تصور کر کے اب اللہ کے رسول آگے بڑھے تو اللہ کے رسول کی دعوت اور کس طرح دعوت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ علماء کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے آنے کے بعد کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول دوبارہ غار ہرا گئے آج کل بہت سے لوگ جب مکہ جائیں گے چرور غرور چڑھیں گے برکتیں لیں گے غلط ہے اللہ کے رسول وہیں عبادت کرتے تھے نبی بننے کے بعد ایک دو بار گئے اس کے بعد ختم اللہ کے رسول نے گئے نہ صحاب کرام جاتے تھے تو اسی لیے وہاں جانا سنت نہیں اللہ کے رسول کہاں اب دعوت کرنے لگے مکے اور چونکہ ایک بار کی سب سے ملاقات سب سے سب کا مقابلہ کرنا مشکل ہے اسی لیے علما کہتے کہ اللہ کے رسول شروع میں صرف اپنے خاص دوستوں سے یہ بات پیش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک اپنے یعنی اپنے لوگوں میں اللہ کے رسول نے دعوت کی کہیں ایسے عام مجمع میں عام مجلس میں عام جگہوں پہ اللہ کے رسول اعلان نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کے پاس اللہ کے رسول جب یہ دعوت کرنے لگے لوگ کو بتانے لگے کہ میں اللہ کے طرف سے رسول بن گیا ہوں مجھے یہ حکم دیا گیا قرآن اس کے بعد دھیرے دھیرے آئے تھے ہونے لگی اللہ کے رسول سسن پڑھنے لگے تو تین سال کے اندر تقریباً ساٹھ سا سا لوگ مسلمان صرف ہوئے علماء ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے شخص کون ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پچھلے بار ذکر کیا کہ حضرت خدیجے کے فضیلت بہت ہی بڑی حتا کہ بتا کے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی افضل تھی اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے کچھ جانب حضرت عائشہ سے افضل تھی لیکن یہ شروعات میں اور اگر دیکھا جائے دوسرے طرف سے تو حضرت عائشہ کی کچھ خاص فضیل تھے جو حضرت خدیجہ کے پاس نہیں تھی تو اسی لیے علما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اسلام میں ان دونوں عورت سے کوئی افضل نہیں ہے یعنی علم اور اس اعتبار سے ہونا اللہ کے رسول کے بیٹی پاتما بھی افضل تو تقریبا ان امت میں یہ تین عورتیں ہیں جو سب سے افضل ہے حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی والدہ تھی اور حضرت عائشہ یہ تینوں سب سے افضل ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ عورتیں ہیں جیسا کہ اللہ رسول کے حادیثوں میں خود ذکر کی ہے کہ عورتوں مردوں میں بہت سے لوگ کمال تک ان لوگ پہنچ گئے اور عورتوں میں تو چند عورتیں تو اللہ کے رسول اس میں حضرت فاطمہ کے نام لی ہے تو بہرحال اللہ کے رسول حضرت خدیجہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئی اور وہ عورتوں میں اور اللہ کے رسول کے گھر میں حضرت علی بھی رہتے تھے بتا پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول جب الگ ہوئے حضرت علی حضرت اللہ کے رسول کے پاس رہنے لگے دس سال کے تھے تو وہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے اور موالی موالی و آزاد کردہ غلام جو ہوتے ہیں جس کو آزاد کیا جاتا ہے وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام نے حضرت زید الحرزہ تھے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے اللہ کے رسول کے خادم بنے اور سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے کون تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ جی اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں اللہ کے رسول کے بعد حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت عمر حضرت ابو حضرت ازمان حضرت علی یہ سب اللہ کے رسول ساسر صحیح افضل صحابی ہیں لیکن ابو بکر کے بعد ان کے درجہ اور پچھلے درس میں بتایا کہ ابو بکر کس طرح اللہ کے رسول آخرے یام میں ان کی برکات کس طرح لوگوں پر تھی کہ لوگ جب اللہ کے رسول کے وفات میں پریشان ہوئے پاگل کے طرس اب وہ پاگل نہیں کہیں گے لیکن اس طرح ہو گئے کہ ان لوگ ہوش بھی ختم ہو گئے سمجھ نہیں پا رہے کیا کرنا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی تھے جو ان لوگ کو تسکین دلائے اور وہ آیتے پڑھی جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عن تو یہ پانچ چھ لوگ خدیجہ علی ابو بکر, بلال زید بن اور یہ پانچ لوگ پہلے اسلام لائے اور یہی سب سے اہم مبارک لوگ تھے اللہ اور سب سے پہلا گھر یعنی مکمل گھرانہ جو مسلمان ہوئے وہ اللہ کے رسول کے گھر اللہ کے رسول کے بیوی خدیجہ اور اللہ کے رسول کے خادم زید حارثہ اللہ کے رسول کے گھر میں جو حضرت علی بھی رہتے تھے اور اللہ رسول کے رسول کی چاروں بیٹیاں بھی اس وقت فوراً مسلمان ہو چکی ہیں تو علماء کہتے کہ اللہ کے رسول کے گھر سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول کے لیے شرف کوئی کہے گا کہ تو اللہ کے رسول کے گھر ہے کہیں گے پھر بھی حال دیکھیے حضرت نوح جب نبی بنے سب سے بڑے دشمن تک حضرت نوت کے بیوی قوم کے ساتھ ملتی تھی یعنی حضرت خلوط کے خلاف مہمان آتے تو جا کے بتاتی تھی لیکن اللہ کے رسول کے پورا مکمل گھر سب مسلمان ہو چکے تھے اور سب اسلام لے آئے حضرت ابو بکر اللہ جیسا مسلمان ہوئے دوسرے دل سے اپنا کام شروع کر دیا دعوت و تبلیغ کے کام دوسرے دن یا تیسرے دن یا چوتھے دن ان کے ساتھ پانچ لوگ مسلمان ہو کے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ ابو بکر کی ایک فضیلت کہ فوراً محنت پہلے دن میں وہ کبھی اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی جب بھی میں کسی کو دعوت دیا ہو تو سب یعنی جھجک کے ایمان ہے سوائے ابو بکر وہ بغیر باتیں پورے مکمل سن کے ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت صادم طلح بن عبید اللہ عبد الرحمن اوق یہ پانچوں مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئے تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول تقریب صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تین سال میں چند لوگ مسلمان ہوئے ساٹھ لوگ آج کل عموماً لوگ کہتے کیا کہتے ہیں کہ یہ ساٹھ لوگ اکثر غریب لوگ تھے خادم لوگ تھے غلط ہے اکثر لوگ جو ایمان لوگ جو ایمان لائے اچھے گھرانے کے لوگ ہیں اور خادم لوگ کم تھے ساٹھ لوگ ایمان لائے ان میں سے بارہ عورتیں تھیں ساٹھ لوگ ایمان لائے ان میں سے بارہ عورتیں تھیں حضرت ایک حضرت تو خدیجہ تھی حضرت اسما حضرت عائشت اس وقت چھوٹی تھی اسی لیے اس طرح بارہ عورتیں مسلمان ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مومن بنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اللہ کے رسول کے پاس کہاں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے علما کہتے ہیں کہ وہ شعابی مکہ مکے کے گلیوں میں یعنی پہاڑوں کے درمیان یہ پہاڑوں کے درمیان اور وادیوں میں وہ نو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متقل جی اجتماع کے لیے اللہ کے رسول ایک گھر میں اجتماع کرنے لگے اور وہ کس کے گھر ہیں دا الرقم ابن ابل الارقم جس کا مشہور دار الارقم ابن ابل الارقم المخصومی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں لوگ صحاب کرام جمع ہونے لگے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے تھے اور کبھی کبھی کبھار سعید بن زید کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو یہ اللہ کے رسول اس طرح تین سال تک دعوت کی ہے اعلان نہیں کی ہے اس کے بعد جب حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اب اعلان کرو اور وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سور حجر میں ہے فصدع تو مر وہ آر دار مشرقین کی جو جو آپ کو حکم دیا جاتا اب اس کو اعلان کریے اس کے بعد اللہ کے رسول ہمت بڑھا کے اعلان کرنے کے لیے اٹھے یہ پہلے مقابلہ ہے پورے مکہ والوں سے تین سال کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں کتنا سال تھے تیرہ سال تو یہ تین سال گزر چکے چوتھے سال میں اللہ کے کی رسول کیا, کیا کیے جب صفا میں کھڑے ہو گئے اور جب صفحہ صفا اون پہاڑ تھا ابھی صفا مروا جہاں پہ آپ کرتے پہلے پہاڑ تھے تو اللہ کے رسول وہیں کھڑے تھے اور مکے کے تمام قبائل کے نام قبیلے آدمی کے نام نہیں قبیلے کے نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا سارے لوگ جب جم جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی سوال کی ہے وقت نہیں ہے اس لیے میں ترجمہ ڈائریک کروں گا اور الفاظ پڑھوں حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرنے کے بعد یہ پوچھے لوگوں سے کہ بھلا سنو اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں یہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن یا لشکر آنے والا تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں لوگوں نے کہا ہاں بالکل مانیں گے کیونکہ آپ سے ہم لوگ کبھی جھوٹ ہی نہیں سنی تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا میں اس سے بڑھ کر بعد میں بتا رہا ہوں تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب بچنے کے لیے تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ اور توحید کرو تو وہ لوگ اس طرح اتہاز سننے کے بعد کون نے کچھ کہا سب سے خبیص وہی شخص اٹھا جو اللہ کے رسول کے چچے تھے کون تھے ابو لہب وہ فوراً کہا تب بلک بل یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہے الحاظ جمع کیا اسی کام کے لیے تم نے جہاں کو جمع کی ہے ہم لوگ آپ اس کے لیے جمع کی ہے اور وہی اسی لیے اس کے بعد آیت ناز ابی الہ اللہ نے جواب دے دی ان کو اور ان کے بیوی کو بھی اللہ نے جواب دی تو بہرحال وہ دشمنی وہاں سے شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکون اور چیم ختم اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کبھی سکون نہیں پائے اللہ کی ہجرت کے بعد جب فتح مکہ کی تو اللہ کے رسول اس کے بعد یہ مکہ والے دشمنی کرنے لگے اور اللہ کے رسول سے لڑائی شروع ہو گئی اللہ کے رسول ساسن اس کے بعد مکے میں صبر کر کے دعوت کرتے تھے کہاں کرتے تھے علماء کہتے ہیں مجامع جہاں لوگ جمع ہوتے تھے میلہ لگتا تھا بازار لگتے تھے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول ضرور پہنچ جاتے تھے ڈرتے نہیں تھے اب تبلیغ کرنا ہے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اسی طرح مساج مسجد حرام میں کعبے کے پاس قرآن تو اللہ کا رسول پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے کبھی اللہ کے رسول کو گالی دیا جاتا کبھی کچھ اور تکلیف دیا جائے لیکن کرتے تھے اور اسی طرح حج کے موسم میں لوگ حج کے لیے کافر مقفع مشکی بھی کرتے تھے تو اللہ کے رسول اس کو بہت ہی بڑا موقع پاتے تھے اور اس سے لوگ اسی کے درمیان ایمان اللہ کے چلے جاتے تھے پھر آتے تھے بعد میں اللہ کے رسول سسل سے ملنے کے لیے اللہ کے رسول ہر طریقہ اپنائی دیکھیے کہ اللہ کے رسول دعوت کے لیے کیا اللہ کے رسول سر ہم نے کیا محنت کی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آخر تک رہیے اس میں بہت ہی یہ احساس کرو گے کم سے کم کہ یہ دین اسلام آسانی سے نہیں ملا ہے ہم لوگ آج کل مسلمان ہیں لیکن سب سے آسان اور سب سے سستی چیز ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے دنیا کے خاطر ہم لوگ دین بیچ دیتے ہیں دنیا کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے خاطر جھوٹ قسمیں کھاتے تھے کھاتے ہیں دنیا کے خاطر طلاق بھی دیتے دنیا کے خاطر غلط کام بھی کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ اسلام یہ دین یہ ہم لوگ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگ اپنی جان دے دی خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تکلیف اٹھائے صحاب کرام تاکہ یہ اسلام آخر تک باقی رہے تو اللہ سبحانہ ہو اللہ کے رسول کس طرح دعوت دی کس طرح کو تکلیف دی گئی اب اللہ کے رسول کو آسانی سے اسے کے ساتھ دعوت نہیں کرنے دیا کافر لوگ تو لوگ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کے لیے کیا امال اپنائے سب سے پہلے علما کہتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ابو طالب ان کو چھوڑ دے کیونکہ ابو طالب اپنے کفر پہ تھے وہ سنمان تو نہیں ہو لیکن ابو طالب یہ بھی تھے کیونکہ خاندانی صرف محبت تھی دین کے خاطر نہیں یہ خاندانی کہ میرا بھتیجا ہے اور پہلے یہ بہت چلتا تھا کہ میرا بھتیجا کیسے میں اس کو چھوڑ دوں اس لیے مکہ والے آتے تھے ہر قسم کے, کے وہ لوگ یعنی ان کو یعنی عرض بہت ساری چیزیں پیش کرتے تھے کہ پیسہ لے لو یہ کر دو وہ کر دو محمد سے یہ کہہ دو وہ کہہ دو وہ ابو طالب پیچھے نہیں ہٹتے تھے لیکن کبھی کبھار لوگ کو دباؤ میں لوگوں کو بھی دھمکی دیتے تھے تو ان لوگ کو دباؤ میں وہ آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے تھے کہ آپ یہ چھوڑ دو اس لیے اللہ کے رسول کچھ قصے سے بہت ذکر کیا گیا تاریخ میں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بار وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دو اور نہ یہ کریں گے وہ کریں گے آپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ اس طرح یعنی دھمکیاں دی تو اپنے بھتیجے حضر اللہ کے رسول کے پاس ابو طالب آئے اور کہنے لگے کہ آپ اگر یہ کام چھوڑ دو تو یہ ہوگا وہ ہوگا لوگ اس طرح ہمیں سنا کے گئے تو اللہ کے رسول میں قسم کھائی جیسا کہ کچھ بات میں آتا اس کے سنن میں کچھ کہتے ہیں لیکن مانا صحیح ہے کہ اللہ کے رسول اتنا ہمت کی کہتے روایت میں کہ اللہ کے رسول نے کہا چچا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ لیتے اور دوسرے ہاتھ میں میرے ہاتھ دوسرے ہاتھ میں صورت رکھ لیتے میں کبھی یہ دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اللہ کہ اگر میری موت ہو جائے تو یہ اللہ رسول کے رسول کی ہمت دے کر ابو طالب کہا بھی جو بھی کرنا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اس لیے ابو طالب کفر شیر کے باوجود پھر بھی خاندانی محبت کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی تو یہ پہلے طریقہ ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے دوسرے طریقہ کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نام بگاڑ دیں اللہ کے رسول کو بدنام کرے ڈبوت سے پہلے تو اللہ کے رسول مشہور تھے مکہ والوں کے درمیان کہ سب سے شریف سب سے معذر سب سے پاک دامن یہی انسان ہے اور عرب لوگ بہت سے لوگ باہر جانتے تھے تو وہ لوگ یہ اللہ کے رسول کو بدنام کرنا چاہتے تھے اسی لیے حج کے موسم میں آتے تھے جو بھی حاجی لوگ تو اللہ کے رسول کی دعوت جب اللہ کرتے تھے وہ جو پیچھے کھڑے رہتے نہیں یہ پاگل یہ مجروع ہے ان کی بات مت سنو ان کی بات مت سنو یہ ہم لوگ کے درمیان یہ کی ہے وہ کی ہے یعنی بہت ساری باتیں چھوڑتے تھے وہ بہت سی باتیں جھوٹ یہ کہ لوگ اس سے نفرت کرے بلکہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ باہر سے آتے تھے تو ان کو اتنے ہی بتاتے تھے کہ وہ لوگ اپنے کان میں روئی ڈالتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی دعوت نہ سنیں جیسا کہ مشہور ہے اب یہ اب تو فی لیکن پھر بھی وہ اسلام لائے آئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عذاب دیتے تھے اللہ کے رسول کو تکلیف جسمانی تکلیف دیتے تھے صحابہ کرام کو بھی اور اس میں بہت سارے قصے واقعات ہیں آپ سیرت میں پڑھ لو وقت نہیں ورنہ میں ذکر کرتا میں ذکر کرتا اللہ کے رسول و سنم جیسا کہ ایک بار نماز پڑھے تھے کعبے کے پاس تو اللہ کے رسول سنم کے سر مبارک میں کفوار مکہ آ کے کچرے یا جو اونٹ کے جو اندرونی حصہ جو آنکھ ہے اور گندگی ہوتے اللہ کے رسول کے سر مبارک میں رکھ لی اللہ کے رسول اپنے سب نے اٹھا پائے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی اس کو کھینچ کھاند کے کس طرح بھی اس کو ہٹا دی ایک بار اللہ کے رسول نماز حدیث صحیح ہے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے تو خبیث عقبہ بن ابی محیط آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے اپنے کپڑے سے اس کو دبا دی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے روح نکلنے والی تھی یہاں تک کہ ابو بکر آئے اور دخل دیے اور کو ہٹائے اور کہنے لگے کہ ما رجلن اللہ وہ آیت پڑھی جو سور غافر میں کہ تم لوگ اس بندے کو قتل کرتے ہوئے جو کہتا ہے میرے رب اللہ ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر کو خوب پٹائی کی گئی یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے اور مشہور ایک ابو بکر جیسا کہ ہوش آئی اپنے بارے میں نہیں پوچھے فورا پوچھا کہ اللہ کے رسول خیرت سے کہ نہیں یہ ابو بکر کی ایمان تھا تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ صحاب کے کے ساتھ تو اور تکلیف ہوتی تھی ان کو بھوکوں کھانا پینا ہرام اوپر کر دی ہیں بلکہ ان کو ننگا چلاتے تھے ان کے کپڑے بھی گرم یعنی پرہیز کرتے تھے اور ہر قسم کا عذاب دیتے تھے یہاں تک کہ حضرت سمیہ جو عمار معاصر کے والدہ تھی ابو جہل خبی صاحب کسی نیزے سے ان کو شرمنا پر تیز سے مار دے کہ وہی شہید ہو گئے اسلام میں سب سے پہلے شہید یہ عورت یہی بنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو کتنے کو قتل کیے گئے بلکہ کچھ عورتوں کو آندھا بھی کئے گئے بہت سے لوگوں کو حضرت خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب صحاب کرام تقریباً پچاس ہجری کے بعد یا بیس تیس ہجری کے بعد وہ اپنے پیٹ دکھاتے تھے سب دیکھتے تھے کیونکہ پیٹ میں ایک گوشت بھی نہیں ہوتا تھا اتنا لوگ جلا دی کہ اس کے گوشت ہڈی چپڑا سب کچھ جل گیا ہے. جیسا کہ اگر کوئی جل جائے اور کتنا بھی صحیح ہو جائے وہی دکھ جائے گا کہ ہڈی گوشت سب جل جاتے ہیں تو یہ صاحب کرام لیکن وہ لوگ صبر کرتے تھے بلکہ ایک بار خباب منارت اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت کرنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ کے مدد کیوں نہیں مانگتے ہوں کب تک ہم لوگ اس پر صبر کریں گے تو اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو تم لوگ سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ ان لوگ کو ایک گڈے میں بیٹھا جاتے تھے وہ ان لوگ کو بیٹھا دیتے تھے پھر آر مشین سے ان کو دو حصہ کاٹتے تھے اور وہ لوگ اپنے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے تم لوگ جلد بازی مت کرو تو وہ لوگ صبر کرنے اللہ کا رسول گزرتے تھے کچھ نہیں کر پاتے تھے کہتے احد صبر کرو جنت میں انشاءاللہ شاء ہوگی تو یہ تصویر اللہ کا رسول کرتے تھے یہ دعوت کے خاطر لوگ اس طرح لوگ جان دی ہے تو یہ تیسرا طریقہ چوتھے طریقہ یہ کہ ان لوگ کوشش کی کہ مکے سے نکال دیں قتل کر دے اور نکال دے اس لیے صحابہ کرام ہجرت کی ہے اور ہجرت کے بارے میں بات آئے گی اور پانچویں طریقہ یہ کہ سن چھ یعنی اللہ کے رسول کی دعوت کی چھٹے سال میں ان لوگ کیا کی ہے اللہ کے رسول اور سارے صحابہ کرام کے بائیکاٹ کی مکہ والے مشرقین لوگ آپس میں مل کر اللہ کے رسول کے خلاف ایک کتاب لکھ دی کہ یہ ہم لوگ اور بنی حاشم سے ہم لوگ یہ الگ ہوں گے بنو ہاشم کے ساتھ بنو عبد المطلف جو اگر کافر تھے خاندانی کی وجہ سے اللہ کے رسول کے ساتھ آئے تین سال تک وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح تھے نہ کوئی ان لوگ سے شادی کراتا ہے نہ کوئی ان لوگ کو کھانا دیتا ہے حضرت صاحب بن مقاص فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس حالت میں اس طرح ہو گئے کہ ہم لوگ یہ درخت کے پتے کھاتے تھے اور جب وہ لوگ حاجت پوری کرتے تھے یعنی پہ خانہ کرتے تھے کہتے ہم لوگ کبھی بکریوں کی طرح اس طرح نکلتا تھا یہ صحاب کرام کے حال تھا اور وہ لوگ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جب دنیا ان کے سامنے کھل گئی تو یہ چیزیں دیکھ کر روتے تھے کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں پائے اور یہ زمانہ یہ ہو گیا کہ ساری نعمتیں ہم لوگ پا گئے تو یہ اللہ صاحب کرام کے حال مقاتا تین سال تک اس طرح چلے کچھ مکہ والوں کو ترس آ گئے ان لوگ کے دل میں کہ کیسے ہم لوگ ان کے ساتھ ظلم کرے کہ وہ لوگ اس حالت میں مر رہے ہیں اس حالتے بھوکے ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں یہ ہم لوگ کے خاندان کے لوگ ہیں تو بعد میں وہ لوگ جا کے یہ توڑ دیا اور آپس میں پھر بھی تعلقات ہو گئے لیکن پھر بھی دشمنی باقی تو یہ طریقے ہم لوگ کے ساتھ کوئی اتنا ہی کرے تو ہم لوگ نہیں صبر کر پائیں گے اگر کسی کا مالک دکان میں یہ جو ارباب ہوتے ہیں اگر اتنا ہی کہہ دے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے نماز کے ٹائم مسجد میں چلے جاؤ گے تو تمہاری سلری میں ایک دو دن کے پیسہ کاٹ دیں گے تو انسان چھوڑتا ہے بھائی نہ کاٹو میں پوری نماز چھوڑ دیتا ہوں اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہتے داڑھی مت رکھو ابھی دھمکی نہیں ملی ہے پتہ نہیں کس نے بتا دی کہ داڑھی رکھنے سے وہ ناراض ہوتے ہیں پوچھنے سے پہلے انسان کاٹ دیتا ہے اس کے خاطر دنیا کی خاطر ہم لوگ کیا کیا نہیں چھوڑ کیا, کیا, اس کیا, کیا ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو غلط ہے انسان ہمیشہ صبر کرے انسان ہمیشہ ہمت کرے اگر انسان دنیا والے کیا کریں گے آپ کے ساتھ دنیا میں محروم رکھیں گے اور کیا کریں گے تھوڑی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس, کے اس سے اچھا بدلہ دیتا ہے تو اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے اور جو اللہ کے حق اللہ کو ناراض کرتا ہے دوسروں کو یعنی انسانوں کو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ اللہ کے ناراضگی کے ساتھ لوگوں کو خوش کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراضی نہیں ہو اللہ اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا ہم لوگ داڑھی کاٹ دیتے یہ کاٹ دیتے یہ سننا چھوڑ دو وہ چھوڑ دو تاکہ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں آخرین ان کو کچھ نہ کچھ کہیں گے ہمیشہ اللہ کی مندی دیکھو عسان کے کی مندی یہ آخر میں چاہے لوگ راضی ہو یا نہ ہو ہمیشہ یہ دیکھو کہ اللہ کو کیا پسند ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ اللہ کے رسول اپنے دین کے خاطر ایک طریقہ دعوت کرتے تھے دوسرے طریقہ اللہ کے رسول جب دیکھا کہ لوگ کافر لوگ کے ظلم بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحاب کرام اللہ کے رسول خود کئی ہجرتیں کی گئی آئیے دیکھتی کون سی ہجرت اللہ کے رسول نے کی ہجرت کے مانا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے خود اللہ کے رسول صاحب کرام اللہ رسول کے رسول کی زندگی میں تقریباً دین کی خاطر چار سفرے تھے ایک ہجر حبشہ کی طرف پہلی ہجرت اور حبشہ آج کل اسمال یعنی ہے یہ حبشہ اللہ کے رسول ارتریا جو ملک ہے یہ یہ ہبشہ اس کو کہتے ہیں اس وقت ایک نجاشی رہتے تھے صحیح عیسائی اس وقت تھے لیکن وہ بہت ہی عادل انصاف والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے حکم دی کہ تم میں سے صحابہ کرام کو اگر کوئی وہاں جانا چاہتا چلے جائے اپنے دین جو مسلمان ہو چلے جاؤ اپنے دین بچا لو اور وہاں ایک حاکم اس طرح جو ظلم ظلم نہیں کرتا ہے آپ چلے جاؤ امید ہے کہ وہ لوگ اچھا حالت میں رکھیں گے تو صحاب کرام چپے سے سن پانچ یا چھ ہجری میں رجب میں یہ لوگ صحاب کرام تقریباً دس مرد اور پانچ عورتیں تھے دس مرد میں حضرت عثمان تھے حضرت عثمان کی بیوی رقیہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی اللہ کے رسول کی بیٹی تھی حضرت زبیر تقریباً دس صحابی اور دس مرد اور پانچ عورتیں شروع میں لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے لے پہنچنے لگے یہاں تک کہ تراسی ہو گئے ایٹی تقریبا تقریباً ہو گئے اور یہ حبشے میں تھے تین مہینہ تک تھے لیکن کچھ مت مکے سے باتیں کچھ پہنچ چکی ان لوگ تک کہ بہت سے مکہ والے سارے لوگ مسلمان ہو گئے جھوٹ پہنچ گئے اور اس وقت کوئی مسلمان حضرت نہیں پانچ ہجری میں اچھے ہجری میں حضرت عمر اسلام نہ ہے حضرت حمزہ اسلام نہ ہے یہ دونوں کی وجہ سے مسلمان بہت ہی مضبوط ہو گئے لیکن ان لوگ کے پاس خبر غلط ملی کہ اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو لوگ خوشی میں واپس آئے تراسی لوگ میں کچھ لوگ واپس آئے جب آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں بات تو بالکل الگ ہے اور بلکہ کافر لوگ اور ظلم کرنے لگے اور یہ دیکھا کہ کافر لوگ بلکہ مسلمانوں سے بائک کر لے تو پھر وہ لوگ اللہ کے رسول پھر دوبارہ کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ دوسرے سفر میں زیادہ لوگ گئے اور دوسرے سفر میں بیاسی مرد چلے گئے صحابی اور اٹھارہ عورتیں اس کے تقریباً تین یا چار مہینہ پہلے کے سفر کے بعد اللہ کے رسول خود نہیں گئے اکثر بہت سے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر یہ ہجرت کے اپنے دین کے خاطر کبھی نہیں کہا کہ بھئی ہم لوگ کے گھر مکے میں ہے ہم لوگ کے یہ باقی ہے وہ باقی ہے بلکہ دین کے خاطر آج کل ہم لوگ دین کے خاطر کیا کرتے ہیں دین کے خاطر کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کی خاطر جیسا کہ آج جمعے کے بعد کوئی ملا کدھر میں جرمنی جانے والا خوشی سے میں نے کہا ابھی کیوں جا رہے ہو کہ میں وہاں رہوں گا تو کیا فائدہ وہاں رہنے سے وہاں نہ آپ نماز پڑھ پاؤ گے نہ عبادت کر پاؤ گے اللہ کا رسول لوگوں سے بری ہو جاتے ہیں جو مسلمان کے ایریا مسلمان کے زمین چھوڑ کر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو اس لیے انسان دین کی خاطر اپنے ملک بھی چھوڑ دے نہ کہ دنیا کے خاطر ملک چھوڑے اور آج کل ہم لوگ دنیا کے خاطر چھوڑتے ہیں دین کے خاطر کوئی نہیں بہت کم لوگ ہیں جو دین کے خاطر چھوڑتے ہیں تو یہ دو سفر ہو گئے تیسرا سفر جو اللہ کے رسول کے لیے خاص تھا اللہ کے رسول سن د... یعنی 10 سال پہ اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے چچاب طالب کے انتقال ہو گئے انتقال ہونے کے بعد مکہ والے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ گئے کہ اب اس کے ساتھ کوئی نہیں اور ایک مہینہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گئے سوچو کہ ایک مہینے میں اللہ کے رسول کو دو طرف سے صدمہ باہر سے جو باہر جو سپورٹ دیتا وہ بھی انتقال اس کا ہوگئے اور جو گھر میں تسلی دیتا تھا وہ بھی اس کا انتقال ہو گئے اللہ کے رسول پر زیادہ لوگ کافر لوگ زیادتی کی اللہ کے رسول آسنم سوچے کہ اب یہاں رہنے کے کوئی چارہ نہیں تو اللہ کے رسول آسنم یہاں وہاں سوچنے لگے کہاں جائے تو طائف کے طرف اللہ کے رسول نکلے اور اللہ کے رسول کے ساتھ صرف حضرت کون تھے حضرت جو اللہ کے رسول کے خادم تھے یہ دونوں اللہ کے رسول دونوں پہنچے طائف میں اور اللہ کے رسول وہاں جو قبیلے دو قبیلے تھے ان لوگ کے سامنے اللہ کے رب نے آپ کو پیش کی وہ لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ ظالم تھے مذاق بھی اڑائے گالی بھی دیئے بلکہ الٹا وہ لوگ کیا کیے کہ کی جوانوں کو اپنے جو چھوٹے عمر کے لوگوں کو تیار کر دی اور پتھر بھی دے کہ دے اللہ کے رسول کو پیٹو مارو اور کیا اوپر سے گالی بھی دو اللہ کے رسول وہیں سے بھاگتے ہوئے نکلے اور اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک سے خون بھی بہنے لگے اللہ کے رسول تکلیف میں ہوئے اللہ کے رسول اتنے ہی فکر نہیں تھا کہ لوگ میرے ساتھ کیا کی اللہ کے کی رسول بیٹھنے کے بعد دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اگر تو مجھ پر ناراض ہو تو پھر یہی پریشانی ہے اور اگر تو ہم سے خوش ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا ہو میرے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے اب مکہ واپس داخل ہونے چاہتے تھے تو مکہ والے پاپ پاپ موقع مل گئے کہنے لگے اب تم کو کبھی نہیں آنا ہے مکے میں اللہ کے رسول بچارے کوشش کیے فلا آدمی کے پاس پیغام بھیجے کہ آپ آپ کی حمایت میں میں داخل ہو جاؤں گا لیکن وہ بھی کہ نہیں میں تیار نہیں دو تین لوگ کے پاس اللہ کے رسول پیش کرنے کے بعد آخری میں متعمبن عدی کافر تھے لیکن اپنی حمایت میں لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کر دی مکے مکہ اللہ کے رسول یہ کس کے یہ کس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں یہ اس انسان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں سب سے افضل ہے لیکن یہی جب انسان کسی چیز کی قیمت نہیں سمجھ پاتا تو اس کو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول سا سلم کی زندگی آسانی سے نہیں گزری اللہ کے رسول مطمئن عدی کے اللہ کے رسول کبھی حق اللہ کے رسول نہیں بھولے باغ اللہ کے رسول جنگ بدر میں ہجرت کے بعد جب مشرق سب لوگوں کو قیدی کی دیا کی، کر دیا گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ ہوتا زندہ اور ہم سے کہتے کہ یہ گندے لوگوں کو آزاد میں کروں تو آزاد کر دیتے لیکن اس وقت اس کا انتقال ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول وہ فادار تھے لیکن وہ بہرحال اللہ کے رسول گئے اور اعلان کر دی کہ المحمد سسر میرے حمایت میں ہے اور چند دن تک تھے لیکن پھر بھی کافی لوگ پریشان تھے ان کے پاس پیچھے پڑتے تھے کہ آپ اسے یہ کہو کہ قرآن کھل کے نہ پڑھے یہ نہ کرے وہ نہ کرے اللہ کے رسول آخری میں کہہ دے کہ میں تمہاری حمایت بھی واپس کر دیتا ہوں میں اللہ کی حمایت میں رہتا ہوں اللہ کے رسول اس طرح پریشان تھے یہاں تک کہ اسرا اور معراج کے حادثہ ہوا اور اسراج اسرا اور معراج کے بارے میں اگلے اگلے درس میں کچھ معجزات کے بارے میں اور کچھ یہ اسلام اور معراج کے بارے میں بات ہوگی کہ کیا اس میں دیکھا گیا کیا معجزات ہے اور کیا ہم لوگ اس میں خوشیاں منا سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے کہ نہیں سب جب کہ یہ انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے میں بہرحال اللہ کے رسول معراج سے واپس ہونے کے بعد کافی لوگ اور مزید اللہ کے رسول پر تنگی کرنے لگے یہاں تک کہ تین سال اللہ کے رسول اور خوش رہے اور اللہ کے رسول اسلح اور معراج کے بعد اب نکلنے کے سوچنے لگے یعنی اب نکلنا ہے اب اللہ کے رسول یہی ترتیب کر رہے کہ اب مکہ سے کس طرح نکلے نکلنا ہوگا اب یہاں کبھی نہیں رہ سکتے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جو بھی قبائل ہوتے تھے عرب لوگ آتے تھے اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کے رسول اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور کہتے تھے آپ لوگ مجھے حمایت میں اپنے حمایت میں لے لو آپ لوگ میرے مدد میری مدد کرو اب نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ لوگ مجھ پر ایمانے آ تو آپ لوگ یہ ملے گا ہم لوگ یعنی یہ بہت ساری عزت ملے گی اللہ کے رسول بہت سے لوگوں کے ساتھ بات کی لیکن اکثر لوگ رد کرتے تھے یہاں تک کہ بنے عامر ایک قبیلے تھے وہ لوگ تیار کچھ ہونے لگے لیکن آخری میں یہ بات پھنسی کہ آپ کے بعد ہم لوگ اس زمین کے مالک بنیں گے کہ, آ, کہ, آ, کہ آ, کوئی اور رہے گا تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میرے بعد اللہ جانتے کون کس کے پاس رہتا ہے تو وہ لوگ ناراض ہوئے کہ آپ کیوں یہ وعدہ نہیں کر تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول یہ انصار خزرج کے کچھ لوگ افراد ملے تقریباً چند افراد تھے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول پہلے ملاقات ان لوگ سے کی یہ ہجرت سے تقریباً کتنا تین سال پہلے اور وہ حج میں اللہ کے رسول نے کچھ بات کی کیونکہ مدینے والے وہ لوگ یہودیوں سے تنگ ہو گئے یہودی لوگ بہت زمانے سے یہ ہمیشہ سناتے ہیں کہ وہ اس دن نبی ایک آنے والا ہے جبائیں گے تو ہم لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور تم لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو مکہ والے مدینے یہ بات سن سن کر یاد ہو ان کو یاد ہوگی جب حج میں آئے تو اللہ کے رسول کے پاس سنی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہو. پوری بات اللہ کے رسول نے بتائی تو انہوں نے کہنے لگے یہی وہی نبی ہے جس کے دھمکی ہم لوگ روز سنتے ہیں یہودیوں سے تو اس لیے ہم لوگ پہلے مسلمان ہو جاؤ سے پہلے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول سے وعدہ کہ اگلے سال حج میں پھر ملیں گے اور اس کو بیعت العقبہ الاولی کہتے ہیں. تو العقب اللہ میں دس مرد اور دو عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئے بارہ آدمی آئے نہیں پہلے بارہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے دس خزرج کے تھے اور دو اوس کے تھے تو وہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور حضرت مصعب اللہ کے رسول ان کو ساتھ بھیجے تو وہ پیغام کرنے لگے مکے میں مدینے میں پھر وہ لوگ وعدہ کیے کہ اگلے سال پھر آئیں گے اور پھر تیسرے سال پھر آئے بییات العقبت تانیہ کی ہے اور اس میں اس, اس سفر میں تقریباً تہتر آدمی تھے سیونٹی تھری اور دو عورتیں تھیں نصیب امتب اور ایک اور تھی یہ رات میں اللہ کرسول سے جا کے ملے جب مکہ والے سو گئے اور کہاں مینا میں جا کے ملے اکبا جہاں آج لوگ کہتے ہیں شیطان کو مانا جاتا شیطان نہیں ہے اقبا ہے رجب تو وہاں جا کے ملے اور آد و پیمان کی کہ آپ کی حمایت کریں گے آپ ہم لوگ کہاں جاؤ جس طرح ہم لوگ اپنے بال بچوں کی حمایت کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کریں گے اور اللہ کا رسول خوش ہوئے پھر اللہ کا رسول لوگ کے بعد اللہ کے رسول کو صحابہ کے کو حکم دی کہ اب تم لوگ مکے کی طرف ہجرت کرو دھیرے دھیرے لوگ کرنے لگے لیکن مکہ والوں کو جب پتہ چلا تو وہ لوگ روکنے کے ہر سازش کی ہیں کچھ لوگوں کو میں جیسا کہ ام سلمہ ابو سلمہ اور ان کے بیٹا سلمہ الگ الگ سب کو کر دی کچھ لوگ کا پیسہ چھین لیا حضرت جیسا کہ یہ کیا نام خباب لے حضرت سہیب سے پیسہ لے لی اور کچھ لوگ بلکہ مدینے سے ان کو زبردستی واپس کر دی یعنی ہر قسم کے وہ لوگ یہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ایک دن اللہ کا رسول بھی نکل جائیں گے اسی لیے سازش کی کہ اللہ کے رسول کو کس طرح قتل کیا جائے تو لوگ اتنا اتفاق کر دیں کہ 10 ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو تیار کریں گے جس دن اللہ کے رسول نکلنے لگیں گے کو قتل کر دیں گے لیکن اللہ کے رسول ان کے سامنے سے نکلے اور وہ لوگوں کچھ بھی نہیں کر پائے اللہ کے رسول غار طور میں تین دن تھے پھر وہیں سے جنوبی علاقے سے اللہ کے رسول سمندری علاقے سے اس طرف مکہ مدینہ پہنچے بہت کئی دن اللہ کے رسول لگائے اور نہ چند دن میں اللہ کے رسول پہنچ سکتے تھے اللہ کے رسول احتیاط کیے تو یہ اللہ کے رسول کی ہجرت وہاں ہوئی اور اللہ کے رسول ساسن وہاں ہجرت اللہ کے رسول کی زندگی میں سب سے اہم کام اسی لیے ذکر کیا کہ محرم کے شروع میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپس میں مشورہ کیا کہ تاریخ اور عربی تاریخ کس مہینے سے شروع کریں تو لوگ کہے کہ اب ہجرا ہجری تاریخ اور ہجرت یہ سب سے اہم ہے اس لیے اللہ کے ہجری ہجرت سے ان لوگ تاریخ یہ کیے اللہ کے رسول جب ہجرت مکہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فورا نے کہا کہ یہودیوں کو نکالو منافقوں کے نکالو مشرکوں کو نکالو اللہ کے رسول جب پہنچے تو اکثر عرب لوگ اوس و خز مسلمان ہو چکے تھے یہودی کے تین قبیلے عرب لوگ کے تو دو قبیلے اوس اور خزرت اکثر مسلمان ہوئے کچھ منافق رہے کافر رہے جو بعد میں منافق بنے اور دوسرے لوگ یہودی لوگ تین قبیلے تھے بنو قینق بنو نظیر بنو بنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے مسجد محخان. یعنی بھائی چارگی اللہ کے رسول پھیلا دی اللہ کے رسول اینار کر دی کہ مہاجر لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اسی لیے ہر مہاجر کسی ہر مانساری کو چاہیے کہ کسی مہاجر کو اپنے بھائی بنا لے اور وہ سگے بھائی کی طرح شروع میں بن جاتے تھے ہر ایک کے ساتھ ایک صحاب یعنی ہر ایک, گھر میں ایک, ایک کے گھر میں ایک ایک مانساری کے گھر میں ایک مہاجر رہتا تھا اور یہ انشاءاللہ صحابے کے م میں مسئلے میں آگے کس طرح صحابے اپنے سب کچھ دے دی تو اس طرح اللہ کا رسول بھائی چارے حد تک ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے شروع میں پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئے اور دوسرے کام اللہ کے کا رسول کی یہ مسجد نبوی بنائی قائم کیے مسجد نبوی وسلم نماز کے لیے نہیں نماز درز روز اجتماع کی جگہ بلکہ سب کچھ اللہ کا ہائی کورٹ سب کچھ یہی مسجد تھے اور یہ زمین کس دو یتیم کے تھے اللہ کے رسول قیمت عوض کے بدلے عوض کے ساتھ اللہ کے رسول زمین لی ہے یعنی خرید کے پھر اللہ رسول صاحب کلام کے ساتھ وہ مسجد بنائے تیسرے کام اللہ کے رسول ایک وسیقہ ایک دستور لکھ دی اور اس میں دستور سارے لوگوں کو شامل یہودی لوگ کے ساتھ سب کے ساتھ یہ اعلان کر دی کہ سب لوگ مل کے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہیں عمل کرے گا سب متفق ہے لیکن بعد میں یہودی لوگ اللہ کے رسول کے خلاف بہت سارے عمال کیے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو قتل کر دی اور کچھ لوگوں کو نکال دی جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا اللہ کے رسول مدینہ میں دعوت جو کی ہے یہودی لوگ تو شروع میں ساتھ ہیں لیکن وہ لوگ کبھی سکون اور چین کے ساتھ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا ہمیشہ اللہ کے رسول کے باتیں پیچھے باتیں لگاتے تھے تہمتیں لگاتے تھے باتیں لگاتے منافق لوگ بھی جو کچھ کافر تھے وہ لوگ کفر پہ تھے لیکن جب دو ہجری میں مسلمان کی جیت ہوئی جنگ ویدر میں تو لوگ ڈر گئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن کفر دل میں کفر تھا اور نفاق کے بارے بھی درس ہو چکا ہے. تو یہ لوگ اللہ کے رسول کے خلاف باتیں ہمیشہ کرتے تھے یہودی لوگ تینوں اللہ کے رسول کے خلاف کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے لگے اور تینوں کو اللہ کے رسول نے نہیں نکال دی سب سے پہلے بین اقین سن تین ہجری میں کسی مسلمان کو قتل کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی توک لگانے کے بعد اللہ کے رسول مدینے سے نکال دی دوسرے لوگ بن النبیر سن چاند میں اللہ کے رسول کے قتل کرنے کے لیے وہ لوگ سوچ رہے تھے کچھ کا عمل کر رہے تھے تو اللہ کے رسول انوں کو بھی نکال دی اور پانچ ہجری میں بنو قربہ جو مضبوط تھے وہ لوگ یہ مشرق مکہ آئے تو ان کے ساتھ وہ لوگ مل گئے تو اللہ کے رسول انہوں کو سب کو قتل کر دی یعنی ان کو نہیں نکالے بلکہ قتل کر دی تو یہ تینوں یہود سے مسلمانوں سے مسلمانوں کو راحت ملی ہے اللہ اس کے بعد اللہ رسول کے رسول کی جو پریشانی تھی ضرور اندر سے بھی اور باہر سے کفار لوگ حملہ کرتے تھے اللہ کے رسول مدینے میں جہاد شروع کر دی اور مکے میں جہاد فرض نہیں تھا مدینے میں جہاد فرض ہوا اور تشریعات بھی نازل ہوئی نماز روزہ نماز تو مکے میں لیکن روزہ حج ہے سارے احکامات جو شریعت میں ہیں اکثر مدینے میں اللہ کے رسول پر نازل یعنی فرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول پر جہاد واجب کب ہوا سن دو ہڈری میں اس لیے اللہ کے رسول جہاد کے لیے اللہ کے رسول وسلم نکلے اور اللہ کے رسول سب سے پہلے لڑائی اللہ کے رسول نے جو کی ہے اس کو کہتے غزلت البوا اور ابوا پچھلے بار ذکر کہے گئے اسی جگہ پہ قریب اللہ کے رسول کی والدہ کی خبر ہے تو غزلت البوا میں سن دو ہجری سفر میں اللہ کے رسول نے لڑائی کی ہے لیکن یعنی جہاد کے لیے نکلے لیکن لڑائی نہیں ہوئی اتفاق ہو گئے اور لڑائی نہیں ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول سرایا سریہ بیچتے تھے سریا نے جو چھوٹے چھوٹے حملے کے لیے کچھ ہوتے لشکر ہوتے جو اللہ کے رسول شریک نہیں ہوتے تھے بہت کئی ایک سنتے لوگ حملہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کمزور ہے کچھ بھی کرو تو کر سکتے ہو لیکن اللہ کے رسول جواب دیتے تھے یہاں تک کہ دو ہجری میں مکہ والے آئے اور اللہ کے رسول سے لڑائی جہاد کی غزب بدر اور اس کے اسباب ہے اس کے تفصیل سورہ آل عمران میں ہے دو ہجری میں رمضان میں غزب بدر مشرکی مکہ کے ساتھ بدر کے میدان میں اور مسلمان کی جیت ہوئی ہے تفصیل کے لئے تفصیل،, تفصیل میں کیا گیا ہے اور آپ سورہ آل عمران میں کچھ تفصیل ہیں سن تین ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے دوبارہ آئے بدلہ لینے کے لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میں جو آج کل مدینہ کے اندر ہے اللہ کے رسول نوک سے لرائے کی ہے اس میں سفتر صحابی شہید ہوئے سلو میں مسلمان کی جیت ہوئی ہے ہوئی ہے اس کے بعد مسلمان کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے کچھ باتوں کے مخالفت کر دی اس لیے وہ لوگ مسلمان بہت اس میں شہید ہو گئے اور مکہ والے بھی یعنی اس میں حقیقت میں کسی کے جیت نہیں ہوئے مسلمان میں زیادہ شہید ہوئے اور کافی لوگ مکہ کی طرف بھاگے یہ سنتین ہر جی سنچار ہجری جی سن میں مکہ سے لڑائی نہیں ہوئی سن ہجری میں غزل خندق مکہ والے اور یہ سوری خود کے بارے میں سر عمران میں ہے غزول الخندق جس کو احزاب کہتے ہیں سور احزاب میں تفصیل ہے سن پانچ ہجری میں مکہ والے خاص کر خی ابن اختب جو پچھلے درس میں بتایا کہ ان کی بیٹی صفیہ جو اللہ کے رسول کے بیوی بنی ان کے والد جو خبیص تھے وہ کیا ہے وہ پورے مکہ والوں کے پاس گئے اور اب کے پاس سب کو جمع کیے دس ہزار کے لشکر میں وہ لوگ آئے اور مدینے میں توق لگائے اللہ کے رسول اور یہ غزل احزاب میں تفصیل یعنی تفصیل, تفصیل ہے اب لوگ دیکھ لو سن پانچ ہجری تھا اور وہ ایک مہینہ تک وہ لوگ توپ لگائے تھے یہ تیسرے اور اسے اس کے بعد سن آٹھ ہجری میں اللہ کے رسول مکے کو فتح کی ہے تو مکہ والوں سے اللہ کے رسول مدینہ سے تین لڑائی تھے بڑے جنگ کی ہے بس بدر احد، خندق اور مکہ باقی وہ چھوٹے چھوٹے لیکن یہ بڑے اہم ہیں اسی طرح اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور بھی کہیں کہیں لڑائی کی ہے نجہت غزوات ہیں اللہ کے رسول یہودیوں سے خیبر کی لڑائی کی سنسات ہجری اور ویسے تو اور لڑائی جو مدینے کے اندر جو بنو قریبہ بن القیر نظیر کو نکالے سن آٹھ ہجری میں بنو نہیں سن پانچ ہجری میں بنو المستلق کی لڑائی ہوئی اور بتایا کہ پچھلے درس میں بنو المستلق سے یہ اللہ کے رسول حضرت جوری سے بعد میں شادی ان سے کی اور وہیں سے ان کو وہ لونی ملی پھر آزاد کر کے اللہ کے رسول نے شادی کر دی تو ایتے مستلق پانچ ہجری میں خیبر سات ہجری موتا اللہ کے رسول شریک نہیں ہو لیکن اس کی اہمیت یہ رومی لوگ سے لڑائی ہوئی ہے سن آٹھ ہجری حنین اور طائف یہ بنو ثقیف یعنی طائف کے آس پاس کے لوگ لوگ ہیں آٹھ ہجری میں اور آخری لڑائی اللہ کے رسول جو کی تبوک سنوں ہجری میں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جہاد اللہ کے رسول یہ سب کیوں, کیوں کی دعوت کے خاطر اسلام کے خاطر تاکہ اسلام باقی رہے محفوظ رہے اللہ کے رسول اس سے لڑنے کے لیے کوئی خواہش نہیں تھی لیکن یہ دین بچانے کے لیے اور اسلام شائع کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سن ساتھ سن چھ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ لیکن مکہ والوں نے روک دیا یہ سوریہ فتح میں بھی ہے اور سوریہ ہزام میں کچھ ہے سوریہ فتح میں یہ سوریہ فتح میں ہے تو اللہ کے رسول جب گئے اور نہیں کر پائے یعنی عمرہ تو سنا وہاں مکہ مکے ساتھ اللہ کے رسول نے کی اس کے بعد اللہ کے رسول چاروں طرف خطوط بھیجے یعنی بادشاہ جو آس پاس کے جو لوگ رہتے تھے ان کے پاس اللہ کے رسول نے خطوط اور اسلام کی دعوت اللہ کے رسول نے دی ہے بہت سے اکثر لوگ تو رد کر دی اسلام نے لے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اس طرح تفصیل ہے اللہ کے رسول رقل روم رومی جو حاکم تھے بڑے ان کی کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس اللہ کا رسول دہی الکلبی کو بھیجا اور دہی الکلبی ایک صحابی تھے وہ رقل بات سننی پسند کی لیکن اسلام نہیں لائے بعد میں حضرت اور عس... حضرت ابو سفیان کو بلایا اور اس نے بہت سارے اللہ کے رسول کے بارے میں تفسیر پوچھی جیسا کہ بخاری میں اور وہ اسلام نہیں لائے دوسرے کسرا فرس فارس کے جو کسرا جو حاکم ہے اللہ کے رسول کے پاس بھیجے لیکن ڈائریکٹ نہیں اللہ کے رسول حضرت عبداللہ خدافہ بحرین کی طرف جو بادشاہ ان کے مارتاحات تھے تو اللہ کر کے پاس بھیجے کیونکہ بحرین میں اور دمام یہ بحرین اس کو کہتے تھے تو یہ فارس لوگ وہاں رہتے تھے آج کل بھی وہاں بھی وہی لوگ ہیں تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کو بھیجے تو وہ اپنے خط وہیں بھیجا اور فارس کے جو حاکم تھے وہ اللہ کے رسول کے رسالہ پھاڑ دی اللہ رسول کے رسول کو جب معلوم, معلوم ہوا تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اللہ کے رسول نے بدوا دی کہ اس نے رسالہ ان خط کو پھاڑ دیا اللہ اس کے بادشاہت کو بادشاہت اللہ کے اس کے حکومت بھی توڑ دے اور اس کی کیا ملک بھی اللہ توڑ دے کچھ دن بعد ان کے بیٹوں کو قتل کر کے وہی کرسی پہ آ اللہ کے رسول کے بدوا لگ گئی تیسری یہ نجاشی اور نجاشی جو حبشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان کے پاس امر می خاص اور ابن مزید پہلے تو دعوت اس سے عام تھی تو امرئی ابو مری ان کے پاس گئے اور وہ مسلمان ہوئے اللہ کے رسول مقوقس مصر مصر کے جو حاکم تھے ان کے پاس حضرت حاطب ابی الطاق کو بھیجا وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کو پسند کی اور اللہ کے رسول کے لیے بہت سارے تحفظ آئے بھیجی اللہ کے رسول منظر حارث کے پاس بھیجا یہ دمشق میں رہتا تھا یہ روم کے ماتحات یعنی وہ تابع تھے اور اس کے پاس واحب گئے تھے صحابی اور وہ بھی اسلام نہیں لائے نمبر چھ حوض النفیب حنیف یعنی یمامہ جو آج کل سعودی کے علاقہ ہے وہی اللہ کے رسول ایک حاکم تھا اللہ کے رسول کے پاس سلیت الب نامر العامری بھیجے وہ بھی اسلام نہیں لے اس شرط کا میں مسلمان بن جاؤں گا کہ آدھے ملک مجھے دے دو آج آدھا آپ لے لو تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو تھوڑے میرے ہاتھ میں ہے کہ میں جس کو دیدان دینا چاہتے دوں تو وہ اسلام نہیں لایا اللہ کے رسول المذرب ابن الساوی بحرین میں ان کے پاس بھیجا اور وہ ابو اللہ حدرمی وہ ہوئے اللہ کے رسول جیفر اور اب الجلندی ہے عمان میں اور عمارات کے جو اس وقت وہ عمان کے دائرے میں رہتا تھا تو ان کے پاس بھیجا امرآس کو کچھ میں آتا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور بہت سی بات میں آتا کہ کچھ جواب ہی نہیں دی بہرحال اللہ کے رسول چاروں طرف بھیجے اسلام کی دعوت اللہ کے رسول نہیں اللہ کے رسول قصور نہیں کی اللہ کے رسول جتنا محنت یعنی جتنا دعوت کر سکتے تھے کی اور اللہ کے رسول پیغام بھیجتے تھے یہ ایک دو مسئلہ رہے گا کہ اللہ کے رسول پر وحی کیسے نازل ہوتا تھا اللہ کے رسول نبی تھے وحی کس طرح نازل ہوتا تھا ایک طریقہ رویہ صالحہ خواب کے ذریعے سے اس کی نبوت کے بعد اللہ کے رسول جو خواب دیکھتے تھے نیندوں میں وہ بھی نبوت کی حصہ تھا آج کل بابا پیر بھی آج کل کہتے کہ خواب میں مجھے یہ دکھا تو سمجھتے صحیح غلط ہے کے لیے صحیح تھا خواب کے ذریعے سے بھی ان کو پیغام دیا جاتا ہے اس اللہ کے رسول حسن بہت ہی خواب میں جیسا کہ فجر اٹھنے کے بعد صاحب کرام سے بتاتے تھے کہ یہ رات میں میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا ان کو اس طرح عذاب دیا جاتا اور وہ وحی کے ذریعہ ہے ان کے روحیں یہ چیز دیکھتی تھی اور انبیاء سوتے تھے بتا کے انبیاء کے مبحث میں کہ انبیاء آنکھیں بند ہوتی تھی ان کو لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتی لیکن دل کھلا رہتا ہے دوسرے طریقہ الہام۔ یعنی کچھ باتیں ایسے کہ اللہ کے رسول کو پاک پاس کوئی وحی نہیں آتا لیکن باتیں اللہ کے رسول کے دل میں بیٹھا آئی جاتی تو کچھ مسئلے پہ اللہ کے رسول سوچتے تو بات اچانک آ جاتی تو اللہ کے رسول دے کہ مجھے یہ چیز اللہ نے ذریعہ یعنی بغیر ذریعہ ہی الہام کے طور پر مجھے یہ چیز بتائی اور یہ کئی حدیث ہے اس میں وقت نہیں ہے ذکر کرو تیسرا مثل سلسلت الجرس یعنی جرس کس کو کہتے گھنٹی کو کہتے اور سلسلت الجرس جرس یہ گھنٹی جو بجتی ہے پرانے جو گھنٹی ہے، کس طرح بجتا ٹن ٹن ٹن ٹن تو اس ہے سلسلہ اس کو کہا گیا تو اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں الحاظ یہ ابو جہل کے جو بھائی تھے جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول پر وحی کیسے میں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول دو طریقہ ذکر کی احیاناً کبھی, کبھی سلسلۃ الجرس یعنی اس طرح آواز لے کر آتی جیسا کہ گھنٹی بج رہی ہے اور جب اس طرح آتے ہیں تو وہ باتیں مجھے فوراً یاد ہوتی ہیں اور سب سے سخت میرے لیے یہی ہے یعنی اس طرح آتا تو اللہ کے رسول تکلیف میں ہوتے تھے بہت بھاری پڑتا تھا تو یہ تیسرے طریقہ ہے اور یہ اور چوتھے طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبریل آتے تھے اپنے ذات حقیقی شکل میں اور یہ دو تین بار ہوا شروع میں اور ایک بار ایک بار اور آئے اور یہ اللہ کے رسول اسنم کے پاس آتے تھے اور یہ جیسا کہ وہ شروع میں ذکر کیا اور پانچ اور آخری طریقہ یہ ہے یہ پانچویں طریقہ دو طریقہ اور ہے کہ یہ اللہ صبح تعالیٰ ان سے حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں لیکن حضرت جبریل اکثر جو آتے تھے انسان کے شکل میں جیسا کہ حضرت جبریل کے جو لمبی حدیث کسی مسافر اس پر سفر کے نشان نہیں تھی آئے بیٹھے اسلام ایمان قیامت کے بارے میں کچھ سوالات کی ہیں حضرت عمر کی جو حدیث ہے مشہور ہے اور اسی طرح حضرت جبری اکثر دہی القلوی کے شکل میں آتے تھے اور پھر بھی اللہ کا رسول جب ملتے تھے تو اللہ کا رسول پریشان ان کے پسینہ ٹپکتا تھا اسے اللہ کا رسول ہوا ہوا اللہ کا رسول حضرت سے بتائے کیا ہے کبھی کبھی انسان کے شکل میں آتے ہیں حضرت آشا فرماتی میں نے دیکھا کہ اللہ کا رسول ٹھنڈی کے موسم میں جب فرشتے سے ملتے تھے تو ان کے بدن سے پسینہ ٹپکتا تھا تو یہ دلیل ہے کہ وہی وہ آسان کام نہیں کہ یہاں سے مل جا اور وہاں پیش کرے بہت بھاری کام تھا یہ اللہ فرماتے ہیں کیا قران میں انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا ایک بھاری بات ا ایک وحی بھاری وحیات پر نازل کرنے کو تو بھاری چیز تو اس لیے یہ طریقہ اور آخری طریقہ کبھی کبھی ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے اور یہ ایک ایک ہی بار ہوا یہ سب معراج میں جیسا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے متعلق بات کریں گے آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے کہ 6 ہجری آٹھ ہجری کے بعد یہ کی ہیں خطوط بھیجا ہے ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض کیا گیا لیکن اس سال اللہ کا رسول حج نہیں کر پائے کے اسباب سے اور یہ بتا گیا توبہ میں جب تفسیر کیا گیا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ فرض حج کرنا فوراً کم چاہیے لیکن اس وقت کفار بھی کرتے تو اللہ کا رسول پسندنے کے کافروں کے ساتھ کرے اس سال حضرت ابو بکر کو بھیجا اور اس سال حضرت ابو بکر نے اعلان کر دی کہ اس سال سے کوئی ننگا حج نہیں کرے گا کوئی مشرق حج نہیں کر سکے گا اور چار مہینے کی مہلت دی گئی ہے کافروں کو اسلام نہ ورنہ جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا اس لیے اس سال کافر, کافر کے سارے قبائل عرب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہونے اللہ کے رسول مدینے میں تھے اور باقی عرب لوگ لوگ ہار مان گئے یعنی کوئی اور چارہ نہیں اس لیے سارے لوگ پورے مرد لوگ آ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیعت کر کے جاتے تھے اللہ کے رسول سب سے ملتے اس کو کہتے عام المفود وفد یعنی جماعت گروہ مہمانوں کے یہ سال ہے وہ لوگ آتے تھے اسلام لانے کے لیے اور یہی کی طرف اللہ کے اشارہ اذا انا اللہ والفتح جس طرح پچھلے درس میں ذکر کیا گا اگر اللہ کے فتح اور کامیابی آپ کو یعنی جا آگے تننا اللہ افواج اور دیکھو گے کہ لوگ یعنی جماعت کی شکل میں آ کے مسلمان ہوتے ہیں تو آپ اب اللہ کی تصبیح کرو استفار کرو یعنی تمہارے ٹائم ختم ہو گئے اسی لیے بتایا گیا کہ وہ آج پڑھ کے ابو بکر رونے لگے ان کو سمجھ میں آگے کہ اب اللہ کے رسول رخت ہونے والے ہیں تو یہ اللہ کے رسول علیہ وسلم پر یہ آخری صورت نازر و مکمل تو اللہ کے رسول علیہ وسلم سن دس نو ہجری میں سارے لوگ آئے مسلمان ہو گئے تو اس وقت جزیر عرب تقریبا مکمل مسلمان ہو گیا عراق کو چھوڑ کر جزیر عرب جزیر عرب آج کل جس کو کہتے ہیں آج کل جو سارے خلیج کے ممالک ہے اور یہ من بھی اس کو جزیر عرب کہتے ہیں تو یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے رسول اپنے طرف سے سارے جگہوں کے پاس اللہ کے رسول اپنے یعنی کچھ رسولوں کو بھیجا طبیغام کے حضرت علی کو بھیجا حضرت باد نجمل کو بھیجا ابو مسلح شاعری کو بھیجا کئی صحابی کو یہاں وہاں بھیجے تاکہ وہ لوگ لوگوں کو دعوت دے اللہ کے رسول سندس سجری میں اللہ کے رسول خود ہی حج کے لیے نکلے اور حج کی تفصیل پچھلے بار ذکر کچھ ذکر اللہ کے رسول حج کے لیے نکلے اور اللہ کے رسول نکلے کب ذکا دہ میں اور جلحجہ میں اللہ کے رسول پہنچے اور اللہ کے رسول وہاں واپس کے آخری میں آئے محرم تک پہنچ گئے مکے میں مدینے میں اللہ کے رسول واپس آئے اور اللہ کے رسول مدینے میں ہو سکتا ہے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہے اس کے بعد اللہ کے رسول کے وفات کے وقت آ اور بتایا گیا پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ کس طرفات ایک ایک دن لے کر بتا کے تفصیل کے ساتھ کیسے درد شروع ہوا کیسے بیماری ہوئی کس طرح وفات ہوئی, کہاں ہوئی کس حالت پہ یہ تفصیل اور کس طرح جرازی تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے لیکن یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی وفات کب ہوئی سوموار کے دن بارہ ربیع الاول اور سن گیارہ ہجری اور اللہ کے رسول کی عمر کتنا تھا ترسٹھ سال اللہ کے رسول کی نبوت ختم ہو گئی کے بعد اب اللہ کے رسول صحیح نبی ہے اللہ کے لیکن اللہ کے رسول خود دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ کے رسول زندہ ہے اپنے قبر پہ اللہ کے رسول حیات برزخی میں زندہ ہے لیکن حیات دنیا سے تو رخصت ہو چکے ہیں اور تمام لوگ دنیا سے نکلنے والے ہیں اور یہ تفصیل پچھلے تقریباً درس میں بھی بتایا گیا ہے تو تمام لوگ کل نب سے الموت موت ہر ایک موت آئے گی اور ہر ایک کو موت کے مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اس لئے اللہ کے رسول بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے اور اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی یعنی اب نبی اللہ کے رسول نہیں رہ گئے اب کیا ہے اب علماء ہے علماء و رسط علماء لوگ ہی اللہ کے رسول کے وارث ہیں اللہ کے رسول نے فرماتے کے انبیا درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں اسی لیے جو نبوت کے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے تو علم سیکھے علم سب سے اہم باب ہے اور علم کے ذریعے سے آپ اللہ سے قریب رہو گے علم کے ذریعے سے آپ عبادت آپ کی صحیح رہے گی آپ کے اخلاق صحیح آپ کے عقیدہ صحیح اور جہالت کی وجہ سے عبادت بھی غلط اخلاق بھی آپ کے صحیح نہیں ہے اور اسی طرح تہذیب بھی ہم نہیں سیکھ پائیں گے عقیدہ بھی غلط تو علم سیکھو جو مفید ہے وہی سیکھو اور غیر مفید ہے اس سے بچو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کام اہم اما بتایا گیا ہے ایک بات چھوڑ گیا ابھی مجھے یاد اللہ کے رسول کو تائید کے لیے اللہ کے اللہ نے دو طریقہ ان کو دی فرشے تو تھے لیکن ایک قرآن کے ذریعے سے جب کوئی مصیبت ہوتی تھی تو اللہ ان قرآن کے ذریعے سے ان کو تسکین دیتے تھے سپورٹ دیتے تھے تقویت کرتے تھے اور ایک غصے طریقہ معجزات اور معجزات یہ ہے کہ بہت سے اللہ کے رسول کے معجزات ملی ہے کچھ چھوٹی کچھ بڑی سب سے اہم معجزہ قرآن ہے دوسرے نمبر پہ علماء کہتے اسراء اور معراج ہے جو اگلے درس میں ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں معجزات کے کچھ متعلق بات کریں گے اور اسراء اور معراج کی کچھ باتیں اور پھر اس میں کیا کرنا چاہیے ہم لوگ کے لیے خاص اس میں عبادت ہے کہ نہیں یہ اگلے م... یہ مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں اور اگلے جمعہ کو ان بیان کریں گے اللہ سے دعا کے اللہ صلاح تعالیٰ ہم کو اللہ کے رسول اسلم کے متبد بنائے اور ان کی سنت کے عمل اور سنت کی پیروی کرنے کے توفیق دے اور ساری بدعات و خرافات کو ہم کو بچائے اور ہم لوگ کا حشر بھی یہ انبیاء اور صدیقی شادہ صالحی کے ساتھ ہم لوگوں کو حشر کرے صلی اللہ علیہ محمد وصحب اجمعین